نیلا کم نظی انہوں نے کہا اے میری قوم میں تمہارے لیے پوری سراحت کے ساتھ ڈرانے والا آیا ہوں نوح علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کی فوراً تعمیل کی اور اپنی قوم سے کہا کہ میں اللہ کی جانب سے تمہیں کفر و شرک سے پوری سراحت و وضاحت کے ساتھ ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں میری دعوت واضح ہے اور تمہارا کفر و شرک ظاہر ہے اور اللہ کے عذاب سے تمہیں کیسے نجات ملے گی وہ بھی میں تمہیں سراہد کے ساتھ بتا دینا چاہتا ہوں میری دعوت یہ ہے کہ تم سب صرف اللہ کی بندگی کرو اس کی عبادت میں غیروں کو شریک نہ بناؤ اور ہر حال میں اس سے ڈرتے رہو اور جس کام کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں اور جس سے منع کرتا ہوں ان سب میں میری اطاعت کرو اس لیے کہ میں اللہ کا پیغام بر ہوں میں اسی کے حکم کے مطابق تمہیں کسی کام کا حکم دیتا ہوں اور کسی کام سے روکتا ہوں اگر تم میری دعوت کو قبول کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں تمہاری مقرر عمر تک زندہ رہنے دے گا یعنی عذاب دینے میں جلدی نہیں کرے گا اور یاد رکھو کہ جب تمہارے عذاب کا وقت آ جائے گا تو اسے ٹالا نہیں جائے گا کاش کہ تم ان باتوں کو سمجھتی تو اللہ کی طرف رجوع کرتی اپنے گناہوں سے توبہ کرتی اور اس سے طلب مغفرت کرتی